الممتحنہ سورة الممتحنہ مدنی ہے اس میں تیرے آیتیں اور دو رکو ہیں نام آیت دس یا <سؤال> <سؤال> ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ <و> عالم بی ایمانہن سے ماخوز ہے اور یہ نام حرف حاک کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے المتہ نا بے قصر الحا امتحان لینے والی اس اعتبار سے ہے کہ اس صورت نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آنے والی نئی مسلمان عورتوں کے ایمان کا امتحان لیا اور المتہ نہ بے فتح الحا وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا اس عورت کے اعتبار سے ہے جس کے بارے میں یایت نازل ہوئی تھی اور جس کے ایمان کا امتحان لینے کا اس صورت میں حکم دیا گیا تھا اس کا نام ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معید تھا جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں آئے گا زمانہ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ صورت سب کے نزدیک مدنی ہے ابھی پہلی آیت کے شائع نزول کے سلسلے میں حاتب بن ابھی بلتا رضی اللہ عنہ کے واقعے کا ذکر آئے گا جو صلی حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے قبل کا ہے اس سے صورت کے زمانے نزول کی تحدید ہو جاتی ہے کہ یہ فتح مکہ کے قبل نازل ہوئی تھی